السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑے مختصر وقت کے لیے پیدا کیا ہے جو لوگ بھی اس وقت میں اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو کامیاب کر دیں گے اللہ کے ہاں پیسے کی شہرت کی عہدے کی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کا اہمیت ہے اعمال کی اور اس کے دین کی جو بھی دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے سے کامیاب کر دے گا چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے کوئی بھی ہو جیسے فرعان کو نمرود کو قارون کو ان سب کو حکومت پیسے سب کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر کے دکھایا اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ غلام تھے افشی تھے حسب سب کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جس اونٹنی پر سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو یہ کامیابی ہے لیکن آج میری آپ کی اور سب لوگوں کی جو نظر ہے وہ دنیا پر ہے مخلوق پر ہے پیسوں پر ہے چیزوں پر ہے حکومت پر ہے عہدے پر ہے اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ اسی میں کامیابی ہے ہم کامیابی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اگر دنیا میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کرام کو ساری دنیا دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنی ہے تو کئی کئی مہینے وہ بھوکا رہتے تھے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے تو نا اس بلا آج کے دور میں وہ ہوتے تو ہمیں تو ان پہ یقین ہی نہ ہوتا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو خود بھوکے ہیں وہ کسی کے لیے کیا کر سکتے تو اصل زندگی کیا ہے کہ ہماری زندگی دین پر آ اس میں کامیابی ساری محنت اسی لیے ہو رہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے آج ہمارا مقصد دنیا آخرت نہیں ہے ضرورت کو ہم قربان نہیں کر رہے مقصد کو قربان کر رہے ہیں حالانکہ مقصد کو قربان نہیں کرنا چاہیے ضرورت کو قربان کرنا چاہیے اس سے زندگی بنے گی تو اللہ تعالیٰ بھائی قرآن میں بتا رہے ہیں سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بتائے کہ کس طرح اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی مدد کی ہے جو اللہ پہ یقین رکھے تھے ان کی مدد کیسے اللہ نے کی جیسے اظہر موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا اللہ کے نے ستر ہزار بچے ذبح کروا دیے تھے اظہر موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ فرعون کے گھر میں ہی پال کے دکھایا اظہر موسی علیہ السلام تو یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ نے جو چاہا وہ کر کے دکھایا اور کیا کیا کام لیے پھر اظہر مسا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے اور جو آسا تھا اس کے ان کے ہاتھ میں اس سے انہوں نے کتنے کام دیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ میں بہت سے کام لیتا ہوں سو جاتا ہوں ٹیک لگا کے پتے توڑتا ہوں بکریاں چراتا ہوں تو جب اللہ نے حکم دیا حالانکہ ان کے فائدے کی چیز ہے تو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دیں تو انہوں نے پھینک دیا تو جب پھینکا تو وزدا بن گیا پہلے جب فائدے کی چیز تھی اللہ کے حکم پہ انہوں نے پھینک دی پھینکی تو وسدا بن گیا اب اللہ کہہ رہے اسے پکڑ لو تو اللہ کا حکم انہوں نے مانا پکڑ لیا تو پھر وہ آسا بن گیا تو اس آشے سے انہوں نے کتنے کام لیے تو بات کیا ہے کہ اللہ کا حکم جو اسے مان لینا چاہیے بظاہری نقصان ہے یا فائدہ ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس میں کامیابی تو وہی آسا جب سمندر میں مارا تو بارہ رستے بن گئے جس سے وہ ان کے ساتھی سارے اس میں سے گزر کے چلے اور فروئن اپنی فوج کے ساتھ سارے نقشوں کے ساتھ اسی پانی میں غرق کر دی اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا اللہ کی ذات سے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس بات کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے اسی چیز کی محنت ہے اسی لیے اللہ نے بھیجا ہم سب اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو مسلمان کر دیں اور اپنے تابع کر لیں ایک سیکنڈ کی بات ہے اگر آج کل آپ دیکھیں تو پاکستان میں کیا حال ہوا تو اللہ کی طرف سے رہی ہے نا یہ سارا کچھ تو اللہ چاہے تو جو مرضی کر سکتے ہیں یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چالیس دن آگ میں پال کے دکھایا حالانکہ ہوا اور پانی کے فہشتے آئے ان کی مدد کے لیے تو انہوں نے کہا میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ نے پھر براہ راست ان کی آگ میں مدد کی تھی وہاں پھل بھی دیے پانی بھی دیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے تو وہ سلامتی والی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کم کم بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں اس میں آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نقصان حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی نہ نفع دے سکتی ہے نقصان جب تک کہ اللہ نہ چاہے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن پال کے دکھایا اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے لیکن اللہ نے پال کے دکھایا وہاں حضر عیسی علیہ السلام کے پاس نہ گھر ہیں نہ کھانے پینے کا کچھ ہوتا تھا میرا خیال ہے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو انہوں نے پہنا ہوتا تھا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ گنی ہوں کیوں اللہ کی ذات ان کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ ان کی مدد کر اس لیے وہ کہہ رہے تھے میں سب سے زیادہ گنی ہوں اور پھر اللہ کے حکم سے وہ کوڑوں کو ٹھیک کرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو کرنے والی ذات کون ہے بھائی اللہ کی ذات ہے لیکن آج میں اور آپ کچھ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیا تو ہمارے ہاتھ میں ہم روز سنجری نہ کریں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی کرنے والی ذات اللہ کی اللہ ہی کرائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں کیونکہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کا یقین بھی ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اس کلمے کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے جب تک اس کلمے کو اپنے اندر نہیں لائیں گے اپنے روز مرہ کی زندگی میں اپنے ہلے میں اپنی شکل میں اپنے لین دین میں اپنے کاروبار میں اپنی معاشرت میں اس وقت تک آپ دنیا آخر میں کامیاب نہیں ہو سکتے کلمہ جو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا جو پہلا چز ہے لا الہ الا اللہ کے یقینوں کی تبدیلی جو یقین ہمارے مخلوق پر ہے غیروں پر ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے یہ الہ الہ اللہ اور محمد رسول اللہ کے بھائی طریقوں کی تبدیلی جو طریقے ہمارے غیروں سے میل کھاتے ہیں وہ ان سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے میل کھانا شروع یہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اتنا قیمتی اور وزنی کلمہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان زمین رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دی جائے تو کلمے والے جو پاس ہے وہ جھک جائے گا لیکن آج مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے کیونکہ ہماری زندگیوں میں کلمہ نظر آتا ہی نہیں نہ ہمارے ہولیا میں نہ شکل میں آئے لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہولیا وہ بنا لے تو اس سے کیا ہوگا اگر چہرے پہ داڑھی رکھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا میں نے پچھلی مسجد میں یہ بات کی میں تو ہر مسجد میں یہ بات کرتا ہوں جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ ضرور کرتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں نے داڑھی رکھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ و سلم کی سنت ہے یہ واجب سنت ہے یہ جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تعالی نے ان سب کو یہ سنت دی ہے اور یہ واجب سنت ہے اسی صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی آپ کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ واجب سنت ہے اس کو چھوڑنا چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے رکھنا چوبیس گھنٹے کا سواب ہے اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کہاڑی میں کی اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے جو بھی طریقہ ہے ان کا سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ تو واجب سنت ہے اس کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ کو مفتی صاحب بتا سکتے ہیں بعد میں اس لیے ہمارا یقین جب تک اس بات پر نہیں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے تب جا کے ہم وہ والے کام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی انہیں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے تو جس شخص کے لیے ساری کائنات بنی ہو انہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے کلمہ تو پہلے میں نے بھی پڑھا ہوا تھا میرا, بھی میں جب کرسن تھا, اس وقت میرا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ لہا اللہ تو لا الہ الا اللہ تو تو کہہ رہے ہیں تو کرسن کیوں تھا کیونکہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے نبی کو نہیں مانتے تھے تو جب یہ کلمہ پڑھا تو مسلمانوں میں تو اب جب بھائی آپ سب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں سب مسلمان ہیں شروع سے یہ دیکھ رہے ہیں بڑوں کو دیکھ رہے ہیں عید ہے روزے ہیں نماز ہے سب دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں آ رہا کہ محمد رسول اللہ میں ہی کامیابی ہے اور سچن کر بھی سینچری کرتا تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا تو آج ناوز باللہ میں اور آپ بھی نبی کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے طریقوں کو, کو ہم نہیں مانتے یقین نہیں آ رہا ان کے طریقوں پر تو سارا اس چیز کا رفڑ ہے پوری دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اس لیے نہیں نا وہ مسلمان لا الہ الا اللہ تو سارے کہہ رہے ہیں. تو میری اور آپ کی بھی یہی پرابلم ہے ہم لوگ ان کے طریقوں کو نہیں مانتے ہم کہہ اس سے کیا ہوتا ہے بھئی جب چکن اور لیم جو حلال ہے نا تو کیوں پوچھتے جا کے یہ حلال ہے اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ صلیم کے طریقے پہ جمع کیا گیا اگر نہیں کیا ہوتا تو ہم نہیں کھاتے تو اس کا مطلب اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں دین سمجھ کے نہیں چل رہے ہیں. یا آپ صلی کا طریقہ سمجھ کے نہیں چل رہے کئی لوگ ہیں ہماری ٹیم میں بھی اور بھی ماشاء اللہ آ لوگ حلال ہے حلال ہے حلال ہے پوچھتے ہیں لیکن اور بھی دوسرے کام بھی چلتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ طریقے دیکھنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکز رحمۃ العالمین ان کے طریقوں میں اللہ نے کامیابی کی ایک دفعہ کسی مقام پر اسے واپس آ رہے تھے ساتھ صحابہ بھی تھے تو پانی کی کمی ہو گئی تو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا انہوں نے کہا اچھا اسے لیا ہے اس میں جب ہاتھ ڈالے تو پانی کا چشمے پھوٹ پڑے کتنے صحابہ نے پانی پیا پھر بھی پانی ہی پانی اتنی بابرکت ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اور آپ ان کے اگر طریقے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہیں دیں گے اس بات کا یقین لانا ہے دلوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی اور کہیں بھی کامیابی دیکھیے یہ زندگی جو ہے نا لا الہ الا محمد رسول اللہ ہماری زندگیوں میں آئیے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا جیسے کہ میں مسلمان ہوا میں شروع سے مسلمان لوگوں میں رہتا تھا جہاں میں کھیلا ہوں بڑا ہوں جس محلے میں رہتا تھا سکول میں کالج میں سب میرے دوست مسلمان تھے لیکن ان کی زندگیوں میں کہیں بھی کلمہ نظر ہی نہیں آتا تھا میرے جیسے بڑھیا تھا نہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں نہ میں نماز پڑھتا تھا وہی کام تھے روزانہ کے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دکھائے جیسے سید انور جو ہے وہ میں ان کے گھر پچھلے بیس سال سے آنا جانا ہے میں اور ان کا چھوٹا بھائی اکٹھے کالج میں کھیلتے تھے تو بیس سال سے میرا ان کے گھر آنا جانا نائنٹی ون سے لے کر ابھی سے جو بھی تو ان کی زندگی گوروں سے کم نہیں تھی سہید بھائی کی تو ایسی زندگی تھی کہ ہر وقت وہ گانے سنتے تھے اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ دیمک کی طرح ان کے پیچھے لگ گئے وہ ہمارے ایک پلیئر ہوتے تھے زلکر نین وہ پرانے کرکٹر تھے وہ کرکٹ کھیلتے رہے عمران بھائی کے دور میں تو وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اس ٹائم نائنٹیز میں تو وہ آ ان پہ گشت کرتے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے یا اندر سے کہتے کہ گھر سے اندر سے کئی دفعہ تو میں نے جا کہا کہ وہ کہہ رہے میں <سطح> گھر پہ نہیں ہوں میں اس وقت نہیں کھیلا ہوا تھا لیکن یہ تھا کہ میرا ان کے گھر آنا جانا تھا تو شہید بھائی کسی کی فکر بھی نہیں تھی اس وقت ایک تو پلیئر اتنے بڑے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے زہن بھی بہت تیز ہے ان کا ماشاء اللہ جو اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ملا ہوا انہیں تو آئیڈیا ہوگا ان کا تو وہ پکڑ میں نہیں آتے تھے لیکن الحمدللہ للہ تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کیونکہ نبی کا کام کر رہے ہیں پیچھے لگے رہے لگے رہے تو ایک دن وہ تین دن کے لیے گئے ہیں صرف ایک دن ایک بار تو اللہ تعالی نے ان کی زندگی بدل دی صرف تین دن میں ایسی بدلی کہ آپ روزانہ آٹھ گھنٹے دے رہے ہیں آپ پھر چار مہینے پہ گئے ہوئے ہیں دو چار دن ہو گئے انضمام بھائی بھی ان کے ساتھ گئے تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ اللہ نے دکھایا انہوں نے جو کلمے علی زندگی گزار رہے ہیں جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی پھر اللہ تعالیٰ نے سہید بھائی کے ذریعے میری زندگی بدلی مجھے کلمہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ وجہ کیا ہوئی کہ کلمہ علی زندگی ابھی بھی مسلمان مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہو گئے بھئی کیسے چینج ہو گئے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی کو دکھائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا یہ پکی بات ہے لیکن آج مسلمان کیسے دکھائے کسی کو اس کی اپنی زندگی دین پر نہیں ہے جیسے کوئی مہینہ دو مہینہ پہلے میں پاکستان میں وہ میڈیکل کالج ہے علامہ اقبال میڈیکل کا ادھر گیا ہوا تھا ایسے بات کرنے تھوڑی سی تو ان دنوں میں نواز لاکے اور جو یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ چلے تھے اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ریلی نکالنی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے یہ غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ غلط ہے نہیں میں نے کہا جب آپ ریلی نکالیں گے تو جب یہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا ٹی وی پہ میڈیا پہ تو وہ کہیں گے یار یہ تو وہی لوگ ہیں ہماری طرح کے یہ تو نہ لیا ان کا سب کا ایک دم پینٹیں شرٹیں پہن کے وہ ریلی میں جاتے ہیں کلین شیو ہوتے ہیں اور ریلی کی طریق نکال ہے کہ جی نوز بلا انہوں نے خاکے بنائے تو وہ خود بھی ویسے بنے ہوئے تو کس چیز کی ریلی ہے میں کہ ریلی تو یہ ہے کہ آپ صحیح کوئی بن کے دکھائیں پہلے خود جب ہم خود ہی کارٹون بنے ہوئے ہیں تو کسی کو کیا میرا مقصد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی میں آپ بتائیں کس کی زندگی میں نظر آتا ہے محمد رسول اللہ. ہمیں ڈر لگتا ہے پونچے اوپر کر لے تو وہ کہتے لو یہ کون آ گیا کہیں چھیڑتے ہیں کہ پانی پڑا ہوا نیچے بارش ہوئی ہے ایسے چھیڑتے ہیں اپنے مسلمان چھیڑتے ہیں پاکستان میں بارش ہوئی ہے کوئی یقین نہیں آ رہا نا یقین ہمیں پیسے میں نظر آ رہا ہے حکومت میں نظر آ رہا ہے عہدے میں نظر آ رہا ہے یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بھائی اس وقت کیا کریں گے کہ چلے جائیں گے سفارش ہو جائے گی وہاں پیسہ چل جائے گا واہ. یہ کچھ بھی نہیں ہونا وہاں جس کے امال ہوں گے وہ چلا جائے گا ان چاہے وہ کوئی بھی ہو اس اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی نہیں نبیوں کا بیٹے نبیوں کا رشتہ دار یہ سارے بھی چلے جاتے لیکن جنہوں نے بات نہیں مانی وقت کے نبی کی اللہ تعالی نے ان سب کو غرق کر دیا چاہے وہ رشتہ دار تھے کچھ بھی تھے تو اس لیے بھائی دوست بزرگو ہماری زندگی دین پر آ جائے اور جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ بھائی پانچ انعام دیں گے ایک دنیا میں چار آخر دنیا میں یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی یعنی کہ کھانا پینا اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے اور جو چار آخرت میں کمر کا عذاب نہیں ہوگا مال نامہ سیدھے میں دے دیا جائے گا پولیس رات سے بجلی کتنا گزار دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا یہ پانچ انعام اللہ تعالیٰ دیں گے جو پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا اس یقین کے ساتھ اگر پڑھو تو اس کی کوشش کریں نا صاحب کس طرح اتنا علم سب حاصل کر لیں جسے ہمیں حرام حلال پاکی نہ پاکی جائے نہ جائے جس کا پتہ چل جائے اس کے لیے ہمارے پاس مفتی حضرات ہیں علماء حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے جیسے ایک موقع پر اللہ کا مبیشی معاف کرے ایک صحابہ تھے وہ حج پر گئے تو ان سے کوئی ترتیب الٹ گئی حج پہ جو ہوتا ہے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوا انہوں نے کہا اس بار تو یہ ہوا ہے لیکن اگلی بار ایسے کیجیے گا کہ پوچھ کے چلتے ہیں صحابہ بھی پوچھ کے صحابہ میں ہمیں فرق کیا ہے کہ وہ سنت سمجھ کے کرتے تھے ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے کہ سنت ہی دیا کوئی بات تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے چلتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی مشارت دی حالانکہ کیسے لوگ تھے اپنی بچیوں کو زندہ دفناتے تھے زندہ جانور گوشت کھا دیتے تھے زمین پہ پڑا خون چار دیتے تھے ایسے لوگ تھے لیکن ایسی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور اتنی ماننے کی عادت تھی کہ ایک بار مسجد میں وہ بات کر رہے تھے تو کوئی مسجد میں کھڑا تھا انہوں نے کہا بیٹھ جائیں تو ایک صحابی باہر سے آ رہے تھے مسجد میں وہ باہر ہی بیٹھ گئے باہر آس گئی تو وہیں بیٹھ گئے اتنی ماننے کی عادت اس لیے وہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں تو یہ اسی لیے اتنے علم حاصل یہ دنیاوی علم جو ہے وہ فن ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا کوئی بھی ہے وہ ایک فن ہے پیسے کمانے کا طریقہ ہے جیسے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ایک فن ہے پیسے کمانے کا طریقہ ہے اس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کوئی پوچھا نہیں جائے گا کتنے سکور کیے کتنی سینچریاں کی کتنے, کتنے میچ جیتے کتنے آ رہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی کی ڈاکٹری کا نہ انجینئرنگ کا کسی چیز کا نہیں پوچھا جائے گا صرف امال کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے امال صحیح ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس لیے یہ علم ہم نے ضرور حاصل کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط اس کے لیے ہمارے پاس علماء حضرات ہیں اور ات... کس طرح ہم ذکر کرنے والے ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے ذکر کی تین تصبیہات ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں بھائی صبح شام اس کو کرنا چاہیے ایک تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی و خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اور بھائی دروشری پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں محنت اور مشکلیں جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور استغفار کرنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے افضل دعا جو ہے استغفار تو یہ تینوں تصبیات ہمیں صبح شام یکسوئی كے ساتھ كرنے چاہیے سب کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کس طرح بھائی ہمارے اخلاق ایسے ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ توڑتا تو اسے جوڑتے تھے کوئی چھینتا تو اس کو دیتے تھے آپ سب کو پتا ہوگا کہ مکہ آلوں نے کتنی تکلیفیں دیں صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جب مکہ فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تو اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تو نہیں کیا جب کچھ لوگوں نے اس صاحبہ نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے تو آج صلی سلم نے کہا بدلے کا نہیں آج معافی کا دن ہے تو اس اخلاق پر ہندا جیسی عورت بھی مسلمان ہو گئی اور پتہ نہیں کون کون مسلمان ہوا تو اخلاق ہمارے ایسے ہونے اخلاق سے دین پھیلا نا غیر مسلم کو نہیں پتہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں روزہ ہم رکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پتا ہماری روزمرہ کی زندگی اخلاقیات اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ایک میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ سعید بھائی کی پہلے کی زندگی میں اور جیسے ہی انہوں نے یہ دین پر چلنا شروع کیا اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا ایسی زندگی چینج ہو پہلے بھی ان کے گھر آتا جاتا تھا لیکن وہ فکر نہیں تھی ان میں جو انہوں نے دین اس کام میں لگنے کے بعد آئی انہیں فکر پیدا ہوئی کہ کس طرح کیونکہ یہ فکر سارے امبی اکرام کی تھی کہ ایک ایک شخص دو شخص بچ کے جنت تو اس لیے ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کہیں دو زخمی نہ چلا جائے پھر انہوں نے میرے سے بات کرنی شروع کی تو یہ سارا جو ہے بھئی اخلاق ہمارے اندر آ جائے تاکہ ایک ایک شخص دو زخ سے بچ کے جنت میں جانے والا ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور کس طرح بھئی ایک ایک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اگر نماز پڑھ پڑھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے کسی انسان کو اگر راضی کرنے کے تو آخرت میں وہ پکڑ کا باعث بن جائے اللہ کو سب پتا ہے نا ہمارے دلوں میں کیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرنے اگر کوئی مسلمان بھائی کو اگر اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے گا تو اللہ تعالی جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے کپڑا پنایا جائے گا اللہ تعالی جنت کے سب جوڑوں میں سے جوڑا پنائے گا تو ہم نے ہر گھڑی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ ہمارا فائدہ ہوگا آخر اور ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام آئے ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے آ کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے کسی نے آ کے کوئی اور محنت نہیں کی جو لوگوں کے دل مخلوق کی طرف سے اس پہ محنت کر کے خالق کی طرف لے کے آئے سارے انبیاء کرام بنانے والے کی طرف لے کر آئے حضرت نور علیہ السلام نے ساڑھے دو سال محنت کی اسی یا بیاسی لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ سکے اس بار اس میں ان کا نہ بیٹا نہ بیوی ان دونوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی حالانکہ بیٹا اور بیوی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی غرق کر دیا تھا میں اور آپ تو کسی کے جاننے والے نہیں ہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھوں ویسے بھی کوئی جان پہچان کوئی ایسی چیز نہیں چلتی امال چلتے ہیں تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی خیر اسی میں کہ ہم دین پر چلنے والے ہوئی. خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف کوشش کریں کہ وہ بھی دین پر چلیں اور قرآن میں آیت ہے جس کا محفوم اللہ کا مویشی معاف کرے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو گے خود بھی نیکی والا کام کرو گے لوگوں کو نیکی سے بر... برائی سے بچاؤ گے خود بھی برائی سے بچو گے اس لیے بھائی بہترین امت کہا گیا اس... یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ نمازیں پڑھ لو گے یا زیادہ زکوٰۃ دے دو گے روزے رکھ لو گے اس لیے بہترین امت ہے نہیں تو حضر نور علیہ السلام کی قوم کی عمر تو زیادہ تھی اور جو اسی بیاسی لوگ تھے انہوں نے ہم سے زیادہ نمازیں روزے کیے ہوں گے انہیں نہیں کہا گیا ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ ہم سب کا یقین ہے نبوت کے دروازے بند ہو گئے لیکن ابھی کتنے لوگ غیر مسلم ہیں اب ان تک یہ کلمہ کون پہنچائے گا وہی پنچائے گا نا جو اس کام کو اپنا کام سمجھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں پڑھتے رہتے اور لوگوں کو دعوت نہ دیتے لا الہ الا اللہ کی تو لوگ مسلمان ہو جاتے یا لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جاتے تو وہ تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے دعوت کا کام کیا لوگوں پہ محنت کی صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ہر وقت محنت کی دنیا کے بدترین انسان ابو جہل کو سو بار انہوں نے دعوت دی گم و اس کے لیے بھی دل میں فکر تھی کہ یہ بھی نہ دوزخ میں چلا جائے لیکن اس کی قسم میں ہدایت نہیں تھی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت تو کی نا پیغام تو پہنچایا نا تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی یہی یہ کہ ہم پیغام پہنچائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس لیے بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے اسی لیے بھیجا ہے اور اس امت میں ہم ہیں تو ہم سب کا یہ کام ہے فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھی؟ دیکھیں یہ تو ہے دیکھیں میں نے سنا تھا کسی سے کہ بھئی دین جو ہے نا معلومات کا نام نہیں ہے دین عمل کا نام ہے تو اب عمل کا ٹائم ہے اب اس پہ جو تشکیل ہوگی اس میں بتایا ہے پتا چلے گا ابھی ہم کتنے کوشش کرتے ہیں چلنے کی جیسے میں کہہ دوں میں بڑا اچھا پلیئر ہوں اسکور نہیں ہوتا میرے سے ہم مسلمان تو اچھے ہیں لیکن عمل بھی کرنا ہے